اس صورت میں اس شوگوں کا جواب دیا جائے گا کہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ سن کر اللہ کے دربار میں تو پہنچا دیتے ہیں خا قبول کرے یا نہ کرے نیز آپ مانتے ہیں کہ ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں اور پکار بھی نہیں سنتے لیکن ہم صرف اپنے اکابرین کی تقلید میں پکارتے تو جواب دیا جائے گا کہ اقل اور نقل تقلید میں ہو پا کہ اقل اور نقل دونوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ سننے جاننے والا صرف وہی ہے نیز ہم نے ظاہر شریعت کے قوانین مقرر کر دیے ہیں پر عمل کرو اپنے آبا اور خواہشات کی پیروی چھوڑ دو توحید پر پانچ اقلی دلیلیں نکلی اور شکوے بغیرہ ہوں گے صورت کے درمیان مقصودی دعویٰ مقصودی دعوی ذکر ہوگا سمج ال کا شری اتم مل امر ہاں جی تنزیل من اللہ العزیز الحقی یہ کتاب اتاری ہوئی ہے وقفے وقفے سے اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے عزیز حقیق ہے آگے دلیل اقلی اور اس دلیل اقل کو اللہ سلیل ترقی ذکر فرمایا تاکہ بیچ آسمان اور زمینوں کے البتہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں انداز نہیں ہے مزید ترقی کر کے وفی خل کے اور بیچ تمہاری پیدائش کے وما من دابتن اور جو پھیل رہے ہیں جتنے حیوان ان میں بھی بڑی آیات ہیں ایسی قوم کے لیے جن کو اللہ کی باتوں پہ یقین آتا ہے پھر اللہ شبیل ترقی اور مختلف ہونا رات اور دن کا اور جو کچھ اتارا ہے اللہ نے آسمان سے رزق فاہیا پہل ارزا باد موت پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے بادما بعد غیرآباد ہونے اس علاقے کے بتسری پھر ریا اور بیچ پھیر پھیر کرنے ہاؤں کے یہ بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جن میں سوچنے کا مادہ ہو عالی فکر لو اب یہ اللہ سبیل ترقی تمام صفات الہیہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلا حلوم ہو اندازہ شور و پکار میں اس کے شریک مت بناؤ دل کا آیات اللہ نتلو الحق یہ وہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر بال حق حق سچ کے ساتھ اب اس کے علاوہ کون سی بات ہے اللہ کی حدیث کے بعد باد اللہ ہے باد حدیث اللہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد اور اس کی آیات بلد کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کو یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے وہ لب پاکی تخویر اخڑوی اور شکوا حلقہ تو ہر فراڈی آدمی پیشہ ور بدکار آدمی اب پاک ہے کیوں یہ کتنے کفر کرتا ہے کئی قسم کے کفر ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کفر پہلا کفر سنتا ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اوپر اس کے پھر یو سرو پورے اسرار کے ساتھ مستق وہ آکر خانے میں لگا رہتا ہے یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا بھی کچھ نہیں ایک کوفر تو یہ ہوا اس کوفر والے کو تو فبشر ہوگے عزاب علیہ جملہ محترضہ عید خال اللہ فرماتے ہیں اس کو تو مبارک دے عذاب دردناک والے دوسرا کوفر جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کچھ ہے تو اس کو کر لیتا ہے مذاق اور کھیل بناتا ہے ان کے لیے یہ ہے الاقل عذاب محمد کول کرنے والا ہوتا ہوں نمورا جہنم ان کے آگے جہنم ہے ورا کا معنی آگے یہاں بلا یوگ نہیں انہ کا سبو نہیں کام آئیں گے ان سے جو کچھ کمایا انہوں نے شئے ان کچھ بھی اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے بغیر انہوں نے کارساز بنا لیا ہے عذاب العیم ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا یہ جس ہدایت والی کتاب کا یہ انکار کر رہے ہیں ہاضا ہدن یہ میری ہدایت ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہوگا من رج علی رج وہ گندا عذاب میرا فلیتوں سے بھرا ہوا آلت والا دلیل اخرے عذاب کے دنوں کی اس لیے لام آکبت کا یا اسلام کو یب فرو سے لکھا درد کا تعلق یب فرو سے وہ درگر کرتے رہیں تاکہ ان کے درگزر کرنے سے جو مشرقین ہیں ان پہ حجت ہو جائے گی پوری اور جب حجت پوری ہو جائے گی تو لوگ میں ماکان ہو تاکہ بدلہ دے اللہ ایسی جماعت کو بس اس کے جو خود وہ کمائی کرتے ہیں ابھی ان پر مکمل کیس ہونے دیں اس وقت تک کے لیے آپ جو ہیں ان کی زاؤں سے تکلیفوں سے درگزر کرتے رہتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد نہ کرے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا نے مرزانی سے فتویٰ دیا تھا نا انگریز کے حق میں انگریز سرکار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اللہ فرماتا ہے فر کہ ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کے حق میں وہ در گزر حالانکہ صورت مکی ہے مضمون بھی مکے کا ہے اور جہاد جو ہے وہ تو مدنی زندگی میں یہاں جہاد کی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کیس مکمل نہیں ہوا مشرقی کے حق اور تمہارے ساتھ ابھی تک سٹیٹ بھی موجود نہیں اس وقت ہوتا ہے جہاد جب دین اسلام کے دشمن کے اندر وہ حجت پوری ہو جائے اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ربط ضبط اور قوت بھی پیدا ہو جائے اس وقت دونوں چیزیں یہاں نہیں ہیں تم لوگوں کے اندر ابھی تک وہ قوت نہیں جب قوت ہوگی تو ہم اب خود اعلان کروا دیں گے کہ شابس جہاد کرو اور ان لوگوں کے اندر ابھی تک کئی کیس باقی رہتے ہیں جب مکمل ہو جائے گی اتنے میں تمہارے اندر بھی طاقت پیدا ہو جائے گی پھر خوب لڑنا اور بعض مفسرین نے شاید وہ برج فادیا نہیں ہے لڑکا جو ہے برزا قادیا نہیں اس کی ماں بھسی شاید اس کے الفاظ سے وہ مربوب ہوئے اس لیے تو انہوں نے یہ کہا کل لذین آ تو فرما دے ایمانداروں کو یغفروا دبا کے رکھیں یغفروا رکھے یز پھر للجونا ذرا کلی دبا کے رکھیں غفر کا معنی ہوتا ہے نا دبا دینا توڑا بنا کے یمپ بنا کے اس کے اندر کسی چیز کو سفر کر کے دبا دینا وہ کہتے ہیں یگ فیر ذرا دبا کے رکھے ان لوگوں کو جو اللہ کے ملاقات کا امید نہیں رکھتے کیوں؟ قومد ما تمہارے دبا کے رکھنے سے اللہ ان کو بدا چکا ہے کیونکہ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ يُعزب، يُعزب اللہ بے کو. سورت توبہ میں ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے یش کے سدور اکاؤں اور مومن آدمی جو ہیں ان کے دلوں کا تو بیماری ختم کرے اور غصہ ان کا ٹھنڈا کرے کیوں تم ایماندار اللہ کا جا رہا ہو اور جو اللہ کا جارہہ ہے وہ کافروں پر سخت طور پہ وار کرتا ہے اس لیے انہوں نے مانا یہ کیا یگ فرو ایمانداروں کو کو ذرا دبا کے رکھیں ان لوگوں کے لیے کلی اپنے قہر غذب والی لا یرجون ایام اللہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں لا یرجونا لا یخافور ڈرتے نہیں اللہ کے جاب عذاب بہرحال جو دل چاہے اس کو مان لو مانے دونوں کے لیے ہاں وہ اچھا ہے میرے خیال میں تو یہ دوسرا اچھا ہے کہ میرا دباؤ رکھے بہرحال بہرحال مفت سے دونوں مانے ہیں پہلا مانا جو ہے اس پہ اعتراض جو ہوتا ہے وہ اس کا دفیہ ہے کہ اس لیے درگزر کرو کیونکہ ابھی تک تمہارے اندر وہ قوت بھی نہیں اور وہ لوگ جو ہیں ان کی ضمنی جو ہیں پور کی جا رہی ہیں ابھی مکمل نہیں ہو اس لیے آپ جو ہے ذرا درگزر سے کام لیں پھر لیا جدیا کا مانا کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوگا کہ پھر تمہارے اندر قوت بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کے کیس کی زمنیاں بھی مکمل ہو جائیں گی پھر تاکہ جزا دے اللہ اس قوم کو بس بپ اس کے, کے وہ کمائی کیا کرتے بہرحال اگر دوسرے معنی پہ زیادہ جیت چاہتا ہے تو پھر جہاد آج سے شروع پر. یہاں مشرق ملے آپ سب دب کے لیے دبا کرتا بس کہیں خود بھی نہ دب جانے من عاملہ سالح فل نب سے من صالحہ فالحال الہی من عمل سارن فل نب سے جو شخص عمل کرتا ہے ایسے جو ایمان کے مناسب ہوتے ہیں نب سے ہی تو اس کی اپنی جان کا فائدہ ہے پمن اصا علیہ اس کی اپنے نفسانی دھوکا ہے سما رب ترجر پھر تم اپنے رب کی طرف کا اٹھائے جائے گا نک نے کشمیہ بات ہے دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمہ اور حکومت کرنے کا ڈھنگ و نبتا اور نبوت بھی دی اور چکھایا ہم نے ان کو ستھری چیزیں فضمین اور بزرگی دی ہم نے ان کو اس وقت کے تمام جہان والوں پر هم بینات من المر امر کمانا دین کھلی کھلی باتیں دین کی العلم بس اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے جو آ چکا ان کے پاس علم کیوں اختلاف کیا صرف ایک دوسرے کی ضد زد و زدی میں باغ تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے بیچ اس کے جو تھے اس کے اندر اختلاف کیا کرتے اصل دعویٰ کر دیکھ اور شبو کا جواب بھی آپ لکھ چکے ہیں کہ ہمارے اکابرین چونکہ پکارتے تھے اس لیے ہم بھی پکارتے ہیں اس کا جواب ہے سما جالنا کا سما تاقیب ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک کھلے دین کے معاملے پر اللہ شریعت من المر دین کی شاہ راہ جو ہے ہم نے ظاہر پہر مقرر کر دی ہے آپ اسی کے پیچھے چلیں اور نہ پیچھے چلیں خواہشات جو میرے جاہل ہیں ہمارے اکابر جو کہتے ہیں اکابر کے پیچھے چلنے والے عالم نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں اللہ یا علمون انہیں پتہ بھی کوئی ان کمن اللہ تاکی وہ اگر آپ ان کے پیچھے جو چلیں تو آخر کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے چلیں گے مگر ان نہم اللہ یل ان کمن اللہ شعب اگر آپ ان کے پیچھے چلے آپ اللہ کی پکڑ میں اگر آ جائیں تو وہ تو قتل کام نہیں آئیں گے آپ کے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی وہ ان ظالمین باز و اولیا یہ سنگت اور دوستی کی ہوتی ہے القفر و بلت کافروں کی کافروں کے ساتھ ہونی چاہیے مومنوں کی نہیں ہونی چاہیے و ان ظالمین باز و مولیاباد ظالم ایک دوسرے کے میل کے ہوتے ہیں اولیاء اور یا ہوگا بت اور اللہ وہ دوست ہے بتا بس یہ نری روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے میری ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جن کو یقین ہوتا ہے عام ہو شکوا کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو بدقت تمام کمائی کرتے ہیں برائی کی اے جتارا ایک گیارہ ایک ہے جتارا گیارہ کہتے ہیں متلقن زخم کرنے کو یہ جتارا باب اختیال آ جائے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور الفت ہوتی ہے بدقت تمام وہ کمایا کرتے ہیں برائیوں کو ان کا کیا گمان ہے کہ بنا دیں گے ہم ان کو مسل ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے ہم انچے کیے اور کیا ان کا یہ گمان ہے کہ برابر ہے ان کی حیاتی بھی اور ان کا مرنا بھی قتل ایسے برابر نہیں ہو سکتا ابن عباس نے اسی لیے فرمایا تھا مومن کی حیات بھی اور موت بھی دونوں بہتر ہے اور کافر کی حیات بھی گندی ہے اور اس کی موت بھی ہے. سوان محیا تو سوالیہ فکر ہے کیا یہ برابر رہیں گے ان کا زندہ رہنا بھی اور ان کا مر جانا بھی ہاں اما یہ قبول بہت گندہ ہے جو وہ فیصلہ کیا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب سوان اگر اس کو مست کے معنی کے ساتھ کرو استواستی مصر, میں کیا تھا پھر, پھر مست کیسے بن گیا وہ قانون تو بتا ہاں جی مطلب یہ کہ مستبین بنا تھا کا ساکن کی وجہ سے گاؤں کیوں نہیں گری چاہیے تھا قانون کے مطابق اگلا قانون بھی آتا ہے نا تو پھر وہاں واو بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ واو کے اوپر جو ڈبل جو آ جائے تو وہ بھی تو شکیل بن جاتی کیوں کہ واؤ کی آواز جو ہے وہ تو او کی آواز ہے بھائی یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ واو کو بھی ہزت ہونا چاہیے تھا مگر کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ کلم کا مادہ ختم ہو جائے یہاں کلمے کا مادہ ختم ہونے کا خطرہ ہو وہاں قانون پہ عمل نہیں کیا جاتا اور یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا آپ نے پہلی بار سنا ہاں جی وہ دلیل بھی بن سکتی ہے یہ مسوین کے مانے ہوئے ہو تو دونوں کا رفع دینے والا یہ سوا جو ہے خبر مقدم بن جائے گی اور متدا مؤخر ہاں جی والد تجزا کلو نفس دماغ والے تجزا یہ والے فجزا کا اثر کس پہ ہے بالحق پر حق کے ساتھ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جی کو ساتھ اس کے جو کمایا ہے اس نے اس حال میں کہ ان پہ زیادتی ذرہ برابر نہ کی جائے۔ افرا ایت ملک تقضى اله اصل دعویٰ سورت سے متعلق ہے۔ ثم جعلنا قال شریعت من الامر جب واضح شریعت کی شارح بن چکی ہے تو اب خواہشات کے پیچھے چلنے کا کوئی مطلب نہیں آفارا تھا منتخلا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس آدمی کو جس نے بنا لیا ہے الہہو اپنے الہ کو ہوا ہو میری اپنی خواہش خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے اس طرح چل رہا ہے جس طرح عابد محبود کے پیچھے چلتا ہے اصل اللہ اللہ علم اپنے علا دو بفول ہیں نا الہہو ہوا ہو بنا لیا اس شخص نے فائل تو اس کے اندر ہے نا دو بفول ہیں ہاں اپنے الہ کو ہوا بنایا کیوں یعنی اصل مقصود اس کا خواہشات کے پیچھے چلنا ہے معبود بننا تو لازم آئے گا اس اس لیے مفول پہلے کو مقدم کیا علاقوں اور ہوا کو مؤخر کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اصل مقصود خواہشات کے پیچھے چلنا اور جو اس خواہشات کے پیچھے چلنا گویا اس اپنی خواہش کو معبود بنانا ہے معبود بننا تو اس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کو لازم آ رہا ہے اصل ملزوم تو ہے خواہشات کے پیچھے چلنا نہیں سمجھے نہیںفر آئے تو منتخا ہونا چاہیے یہ تھا افرائے منتخا ہوا ہو اللہ ہو. آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا تو پھر کلام کا مقصود ہوتا الہ اور اس کو لازم ہوتی ہوا مگر یہ مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود تو اس بندے مشرق کا آئے خواہشات کے پیچھے چلنا اس کو لازم یہ آتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا وہ گویا کہ اس کو معبود بنا رہا ہے تو مابود بنانا اصل مقصود اس کا نہیں اصل مقصود تو اس کا ہے خواہشات کے پیچھے چلنا البتہ اللہ الزام دیتا ہے کہ جو اتنا زبردستوں کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو محبود بنانا کوئی سمجھ نہیں کیسے لا جانا کی? اب جو آفر ہے تو ملک کا جو ہے اس کا مقصود کیا ہے اصل؟ تو سمجھ تو کوئی نہیں آیا یوں کہہ دیا کہ سمجھ آیا ہاں نہیں غلط بات غلط بات نہیں غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصود کیا ہے اس فائل کا کو جو فائل ہے اس کا اصل مقصود معبود ہے یا اصل مقصود خواہشات کے پیچھے خواہشات کے پیچھے چلنا اور معبود بننا یہ اس سے لازم آتا ہے یہ اس سے لازم آتا ہے کہ جو اتنا زبردست جس کا مقصود اصل خواہشات کے پیچھے چلنا ہوگا سے لازم ایزا کے خواہشات کو وہ اپنا معبود بنا رہا ہے لازم آ گیا اب لزوم کے ساتھ تو کفر آتا نہیں وہ کافر کیسے بنے لزوم کفر کے ساتھ کفر لازم نہیں آتا التظام کفر سے کافر بنتا ہے نا اس کا کیا جواب ہوگا امرا کا دھکا دے دیا اس کو اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو یہ علم بھی تھا کہ حق بات تو ہے وہ جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے مگر جان بوجھ کے وہ خواہشات کے پیچھے چلا ہے اسے پتہ اچھی طرح تھا کہ واقعی حقیقت یہ ہے اور خواہشات یہ ہے وہ ختم اللہ سمے ہی اور مہر مار دی اللہ نے اس کے کانوں پہ اس کے دل پہ اور اس کی پردوں پہ پٹی ڈال دی پردے کی ہملہ پھر اب کون ہدایت کرے گا اس کو اللہ کی مہرج یباریت کے بعد افلا تک کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے نہ منہ تو ناہیا شکو اور جواب شکو کہنے لگے نہیں ہے وہ حیات تھی مگر وہی حیات تھی ہماری دنیا والی اسی میں ہم مرتے بھی ہیں زندہ بھی رہتے ہیں وہا جو لے کو اور جو ہم پہ آتی ہیں نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر یہ زمانے کے حوادثات زمانے کے یعنی ایک معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں ایک شرز متن چھوٹی سی ٹولی تھی دہر یا مذہب تھا کا جو کہتے ہیں وما یو لے کو نا اللہ کرتا ہم کو مگر حوات زمانہ نہیں ہے ان کو اس حقیقت کا کوئی علم انز نہیں ہے وہ مگر صرف زٹلیات پہ عمل کرنے والے نرا گمان گمان اندھیرے میں تیر پھینکنے والے الم آیا تنا اور جب پڑی جاتی ہیں اوپر ان کے آ جات ہماری بھائی نات کل تو نہیں ہوتی حجت ان کی یعنی جواب نہیں ہوتا ان کا مگر یہی کچھ کہتے ہیں لے آؤ زندہ کر کے ہمارے اکاپل کو اگر تم سچے ہو رسولو اگر تم سچے ہو مگر یہ کتنے نادان ہیں کیوں؟ ایک شخص اگر کسی پہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پہ اگر اس کو جواب نہ دیا جائے تو وہ آدمی جھوٹا ہوگا یہ بات غلط ہے ایک آدمی اگر کہتا ہے کسی کو بھائی اگر تچا ہے تیرا رب اگر سچا ہے تو اس زید زید یا امر یا بکر جو سامنے کھڑا ہے اس کو ابھی موت ملو اگر تو سچا ہے اب یہ سوال کرنے والے نے تو کر دیا مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اسی کے کہنے کے مطابق فوری طور پہ اس کو موت بھی آ جائے کیوں جھوٹا یا سچا ہونا یہ دلائل پہ مبنی ہوتا ہے سائل کے سوال پر مبنی نہیں ہوتا اس لیے کتنے احمق اور بے وقوف ہے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے سارے باپ دادا پڑداتا چھڑ دادا لکڑ دادا وڑ دادا کھڑ داتا گھڑ داتا تمام کو ابھی زندہ کر کے یا ہمارے پاس لیا کتنے بیوقوف ہیں اپ جواب دیں قل اللہ یحییک اللہ ہی زندہ کرتا ہے ثم یمیتکم پھر تمہیں وہی موت بھی دیتا ہے ثم یبعثکم یوملقیامہ پھر اکٹھا کرے گا تم کو قیامت والے دن کے جس میں شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلی بات ابھی پوری نہ ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں وللہ ملک السموات والارض دلیل اقلی نمبر چار اللہ ہی کے لیے قیامت لوگارے میں جائیں گے یتن دیکھے گا تو ہر ٹولی کو یاتن گھٹنے کے بل گرہی ہوں گی کل امت ان سدا علا کتاب یا ہر جماعت کو بلایا جائے گا اس کے نام کی کتاب کی طرف اور کہا جائے گا آج کے دن بدلا دیے جاؤ گے تم ان امال کا جو تم کیا کرتے تھے آدھا کتاب یہ نوشتہ ہمارا کتاب نا یہ نوشتہ ہمارا ہے جو بولے گا اوپر تمہارے حق سچ کی بات کے ساتھ کیوں تھے ہم وہ لسخے تیار کیا کرتے تھے تمہارے امال کے نسن سکھو لکھا کرتے تھے مختلف نسخے تیار کیا کرتے تھے ماک تم تملوں نسخہ مت کہیں سمجھو کہ ہم تمہارے لیے لسخے تجویز کر کے دوائیں تیار کرتے تھے نسخہ جس طرح ادویات کے بولا جاتا ہے نسخہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنا کسی چیز کو مٹانا نہ تن سے ہم خود لکھا کرتے تھے لسخ تیار کرتے تو ہم ملزین آ بنوا ملو سوالیات پر وہ لوگ جو ایمان لمل کے اچھے ان کو داخل کرے گا رب ان کا اپنی رحمت المبین پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تکن آیا نہیں ہوتی تھی آیات میری پڑھی جاتی تھی اوپر تمہارے پر تم پھر تم اپر جایا کرتے تھے و تم کو من مجرم اور تھے تم قوم ایسی جو پیشہ ور مجرم ولا جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت جو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے تم کہتے تھے ماں ندری مسا ہم نہیں جانتے قیامت کیا بلا ہوتی ہے اِنَّ اِلّا نہیں گمان کرتے مگر نہیں سوچتے ہم بڑا سوچا ہے اللہ جن مگر صرف ایک گمان گمان معلوم ہوتا ہے تمہارا حقیقت کوئی نہیں قیامت کی اور نہیں کی ہم یقین کرنے والے قتل ان, ان فکر نہیں ہم سوچتے اپنے گمان میں سوچ سوچ سوچ سوچ, سوچ کے یہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا دنن, یہ زٹل ہے حقیقت کوئی نہیں کیا میم وہ اچانک کھل جائے گا ان کے لیے برائیاں وہ جو کیا کرتے تھے گھیر لے گا ان کو ماں کانو وہ حق جو تھے اس حق کے ساتھ استحجا کیا کرتے تھے وکیل ننسا کو اور پھر کہا جائے گا آج کے دن بے پرواہی کی ہے ہم نے ننسا کو تم سے کما نسی تم جیسا کہ بے پرواہی کی تھی تم نے لکھا یوم کم حاض ملاقات اس دن کی تھی منار اور ٹھکانا تمہارا جہنم ہے اور نہیں ہے تمہارا کوئی امداد کرنے والا اس لیے تمہیں سزا مل رہی ہے کیونکہ تم نے گھر لیا تھا اللہ کی یاد کو میرا ماحول میں داغ رکھا تھا تم کو حیاتی دنیا نے آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے بلا ہوں اور نہ کوئی ان کی معذرت قبول کی جائے گی لاجوست اب خلاصہ صورت کا نکالو بات تو سچی ثابت ہو گئی اللہ ہی کے لیے ہیں تمام کار سازی کی صفات ایسا اللہ جو ذمہ وار ہے تربیت کا آسمان اور رب ہے زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے ول اسی کے لیے ہے برائی کی چادر آسمانوں اور زمینوں میں وہ ول الحکیم